الحمدللہ oh. <Alcohol Physical Patriots> ل امان بالله صدق الله مولانا العظيم صدق و بيا رسوله النبي الكريم امين سبحان الله وما لا يستويون علم يا ايها الذين امنوا پر نوا نہیں دس کر کےسارے رکھتیج فرولہ سونا سونے بحقوب نے جوڑیا بابا کا سدقا اپنے نیک لوگوں کے سالح راستے اختیار کرنے پتا فرما وعدے مطابق دا ورمان حضور سیدنا اس پتبا چمسل اللہ تعالی عنہ کے اخلاق اور کردار ان لوگوں کے اخلاق اور کردار ن بیان جیڑا مقصد عظیم ہے واقع مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ سن کے لوگ سفت اپنے تھان کوشش کرے یہ چنگیا سفت آلہ دا کردار آلہ لوگاں اخلاق اسے واسطے بزرگان دین نے لکھے نے بیان کیتے لیں اور بیان جاتے ہیں تاکہ بندے دے اندر جو در جوڑی نے جانور آلیاں سفت نے وہ کڈ کے آلہ لوگ آلیا سفتوں کے اتنا قدم جماع کی کوشش کرے اور اپنے اندر وہ چنگی سفت لیا تاکہ بندہ پورا انسان بھی بن جاوے اور اپنے رب رسول نو بھی راضی کر رہا آہ، آہ، آہ، آہ، آہ اور یقینا جس بندے دے دل در جس بندے دن اچھا سفت آ جان چنگیاں سفت آ جان وہ دنیا والیا نزدیک بھی محبوب ہو جزدیک بھی محبوب ہو رب اللہ رسول بارگاہ اور مولا سونے کا ایک خاص فضل ہے کہ انہیں سان انسان بنایا یہ ان دی رحمت ہے اگر کوئی رب سونے دیا اصا کوئی محنت کی سن کوئی مشقت کی سن یہ ماہر مولا سونے نے اپنے فضل اپنی رحمت نال سن انسان بنا تو جو فضل فرمائی ہے جو انسان بنایا یہ ان رحمت ہے یہ ان کا فضل ہے نا <تصفح> <تصفح> تو ان رحمت اور فضل <تصفح> دا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے شکریہ ادا کرنا اصول یار بشری تک قالا بھی دے ہوئی ہے سال بندہ چنگائی کر دے بلائی کر دے سال انسان بول دے جی ملے دے سلوٹ مار کے سلام کرنے تا کہ پتا لگے کہ یار اصا تیر انسان نس اج بھی تیر شکر گزار ہاں کہ تی وقت سنی سی کم آیا سائ جہا بندہ سن دیا اچھائی کرے سڈے مربانی کرے مانی دے اور اتراج تک شکر گزار رہے جی خالق مہربانی کر سکتا اے کوئی کر نہیں رحمت نے فضل ای مہربانی رحمت کوئی دے ہی سکتا اگر مخلوق لا شکریہ ادا کرنے ہیں خالق شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے مدنسی؟ حضر مدنسی؟ حضر مدنسی؟ حضر مدنسی؟ حضر مدنسی؟ انسان بنایا شکریہ ضروری ہے اور شکریہ کیون ہے منہ زبانی شکر الحمد للہ پڑھنے شکر نہیں ادا ہوتا شکر اس سورت چا کہ مولا سونے نے جس واسطے انسان بنایا نا ایشاک ایشاک جنہ ہے جس اخلاق اور جس کردار جد پیدا کرے گا پھر رات سونے دی رحمت اور فضل کا شکر ذرا اچھا تو وہ جو ہے سبحان اللہ آپ اللہ اللہ اللہ اللہ. اللہ اللہ اللہ اللہ رہ سرکار جا رہے سر اتارے اللہ اللہ اللہ. آپ نے کتے آر توجہ فرمائیے وجہ فرمائیے جدو توجہ تو ہٹے نے رو لگ پے آسان لگ پائے گلاب پوچھے سونے کی بنے کیوں رو ہیں روے جی فرمایا فرمایا زبان رب سونے نے تینو انسان بڑا ہے میم کتا بڑا دے تیرا کوئی کمال نہیں تیرا کوئی کمال نہیں میرا کوئی کسور کو نہیں میرا بسورے نے جانور بنا کی بجائے آدھا انسان بنایا تب دیا عبادت کی رب دیا ریاست محنت ن کیتیاں کی انسان بننے لئی نہیں تینو مئی نا کتا بھی بنا سکتا جی جانور بھی بنا سکتا جی آج را پیاری مچھا ڈگا بھی بنا سکتا جی لے کا بکرا بھی بنا سکتا سی جی، لیکن جب یہ خاص بنایا پر کہ وہ تینو مینو انسان چ بنا ہے اور بزرگ کا شکریہ اصا اس مقصد ندر رکھنے جانور سفتے سفتیں اشتہار کر رہی ہے بڑا غلط چیز لگا سکتا مولا سو رہے انسان ایسے بڑا دنیا جا کے سفت انسان اخلاق انسان والے رکھنے قربانیاں اخلاق چن والے تا کر میں جا بندہ اخلاق دنیا ਜੇ ਰਬ ਰਸੂਲ ਨਿਬਾਰਗਾਜ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿਉ ਮੌਲਾ ਖਲੋਵੇ ਅਸਾ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੂਕ ਕੂਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸਾ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਰੋ ਕੀ ਲਗਰ ਹੋਏ تو جنازے پر قرارے ساری بادشاہی اندر تو جنا لا ہے اور خدا کی قسم ہے یا اللہ رب رسول دی بارگاہ بندوں عزت نہ لنی ہے وہ مولا سونا میرے سونے نبی نے فرمایا کسی کیوں عزت کے لائق ہی نہیں ہے پتا لگتا ہے اگر مولا سو دنیا ونڈی ہے ہر کافر اس دنیا کا کوئی یار نہیں اس دنیا کی کوئی حص نہیں کوئی عزت نہیں مولا دی بار सुभान अल्लाह होगा सोना कर लाऊंगी सुभान अल्लाह बेशक इल्ला कलाम अजूम आए अल्लाह है अतका फरमाया है साजन वदी की इज्जत वाला बे پرہیزگار ہوزگار مطلب جنہیں بہت بخری بندے نے جنس بخری دو جنس وکری جنس ہو رہے وہ جنس ہو رہے لگے باہر نے اشارہ فرمایا فرمایا جی جی تلوار بننے بیچنا پڑھ اگل کھانی پیٹیاں کھانا پوہار کے پوڑے کھانے پہ جا کے کنجل تلوار بن گئی لگتی یہ کھانا سفت نہ آئی سمجھ تے میں جنگی والی کنگی ہر ہر دن جے محبوب دی خاتر سکندر ہرداش نہیں کدی محبوب سونے کی بات آج مہت ہوئے اپنے گربان جانا میرے دوست یہ بھی آدت یہ بھی اپنے نکل جائے رنگ نماز پڑھ کے شریف بڑے لوگ نماز پڑھ لیتے ج پائے خدا تمہاری مہارت گان سنانا چاہیے سبحان اللہ اپنے وقت کا ہی معاملہ تو جو ہے میرے دوست کا فر علمات دنب. علمات دنب. غرور تقبر. اکثر پڑھا جاتا ہے سیاح کیوں مولوی بھی گوتھ بان جی تو ٹوٹتا سوکھا نہیں چودی کو مرین پیر آپ نہیں لوگ بڑے کٹے ہوتے شرد سی استاد استادی نے بولے ادب بھی ہے سارے معاملے مد نظر رکھنے دو بار آخر چار بار آخیا پانچ بار آخیا کچھ مرتبہ چند مرتبہ استاد نے اعتراض کیتا ہے میرے نام یا نہیں جا میں بات ایک چوسی نے گل کی جی توجہ ہے نا سب گیا شگے شگیتا استاد یاد گل کر استاد چار ہزار آجت پڑیے آجت پڑ کے تقسیم کی استاد والے آپ جی سناؤ استادہ میں تفصیل بھی آگے دوسری کی استاد گینڈ مینے آگے تیسری کی استاد گینڈ مینجمنٹ آؤ چوتھی پنجوی اٹھ میلہ چپ کر رہے چپ کر چپ نے بابا جیولی جدو شہر تفسیلو فرما نے فرمایا ہون کال ختم اللہ گار موکے ہر بہار پارے چلنے ہو استاد یا وہ استاد نے قدم چ بڑے بڑے بڑے باؤ میرے بہت پاکستان درس بن جاتے ہیں صبح دی آواز بڑھنی تو دردے بہ جا جانے ہیں دردے رہے ہیں آپ سرکار کم سے کم کم سے کم घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे दस देर से उठाए उठे जाए नाश्ता फरवा नाश्ता फरवा के फिर मदर से आ जाए फिर मदरस आबक बीन भी कि पड़ोना है मेहनत कि بن جا گوس پاک مدرسہ شریف داری نا سبق بینچن لگ پائے کہ فلانا سبق فلانا استاد پڑھا فلانا فلانا استاد پڑھا فلانا سبق فلانا استاد پڑھاؤ مارج کی جرا سب کلاو نے کروایا سبق بھی ذہنی ذہنی صلاحیت اور پتا ہے نائک بڑے گئی کہ آپ کی محنت اشارہ کر رہے ہیں اللہ نالائے پر نالائے پر سبق پڑھانا جا جی پڑھانا پڑھانا جن، نہیں سلاد رکھد ہے اس طرح کی گل آئے گا جنہیں پیاری اکا نہیں کھول جائیے بار بار بار بار بار بارے میرے دوست خریف کہ ہر مان جے سب بڑا سب را فارے ملک مگر بچے حدیث کا قربانیاشاد نماز میرے کرنا ہے اسی موزو نال اسی موضوع نماز میں چالی سال مسلسل ہر ویلے مالک کی فکر لگی ہے مالک فکر لگی ہوئی ہے ہر ویانے کی فکر لگی ہوئی ہے چینج کہ ہر وی ادھر دین کی خدمت مخلوق کی خدمت نہیں ہے بڑا یہ نگا ہے یہ چھوٹا یہ موٹا یہ پتلا نہیں دیکھنا یہ ہے جنہیں بھی سدا دیگر ایک بارے گا ساغ سرکار یہ محلے چاہر نکلے تے محلے چاہر نکلے نا نکلنے ہی جنارے چھوٹے بال کٹے چھوٹے چھوٹے بال پہ کھیلتے سن ایک بال کابا جی گل سنیا نے میری بابا جی فرم من جی پوتری بس کی بال کہ اگر کھیل لگے آخروٹ رہے تھے بالکل لگیا میری واری آئیے مینو گھروں کو روپیہ لگا سی کھا پی واسطے وہ اگر میں بازار جانا ایک روپئے کی شہ لے بازار جانا میری گل کیا میرے چیت نہیں دیا بال کی ہاں جی اگو تیر میرے بندہ ہوا براہ مار کر میرے دوست باق سکار خدا خاصا کری مٹائی وہ ایک بال شہ ل لبی نہ زمانے کی بن گیا بن گیا ہے ادور فرمائی میں مخلوق کی شرمت کر رہا ہوں اد کر دیں نورو تالو تال بڑیا مخلو خدا نا لانسے مخلوق نے مخلوق نے اور اچھا اپنا دل کی ہر حال کے اندر اپنے رب دی مخلوق کی خدمت کر مخلو ناریمت خلکے خدا بڑا اور بڑا نہیں ہے قربان بین بارے محمد برادی اے اے قربان آئے. مخلوق قربان جام میرے پاؤس باپ سرکار کو شوری مخلوق فرما جائے جہڈے نالسان <سؤال> دے ہیں جہے لوگ سان کرتے رب لوگ جو بھی ہے بابے جی ہو جنگ کسی بچہ مارے آپ نے گڑتی نہ بابا جی بلو فرما پوچھان اس گلے میں تقدیر لکھن والے سڈیا نگاہ ادھر ایڈیشن گا نے کسی ہوئی میں یا ایسی کرنی ہے جہی میں جانتا کر فرمانی سدا نے مخلوقے خدا کو چھ چاہیے کر سکتا ہے نیکا ناج ہر کوئی نیٹ ہی کر رہا ہے اس بڑا سوکھا کام پتا لگانے اگر آپ کسی سیاسی برائی کی وغیر نہ میرے بوس میرے بوس پاک دی. نکلنے دیر سبحان اللہ او او او او او او او. میرے سونے نزی نے فرمایا من کی ابن ماجہ شریف کی سونے نبی نے فرمایا میلے ہیں ظاہر میلا ہے اتنے پرانے کپڑے ہوں نے فرمایا کہ اگر سونے رب سونا کسمائی جنہیں رب سونے کی تابے داری تابےداری اپنے آپ روڑے انج روے اور اگر وقت آ جا ہی پھیلو رب سونے بوڑ دے اوگلی رب رسول پہلے اپنا آپ پہلے اپنا آپ پھر جائے رب گوا سارے جہانوں ناسم کا گیانا اپنے رب رسول اپنے آپ گوئی ہوں رب چوک جہان سارا پہلے اپنے لگے باغی سدا سے شہ بن دی تیار <تصالح> ہو کے سورتی